أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا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 وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم آج ہمارا سبق انشاءاللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 15 سے شروع ہوگا سب سے پہلے ان آیات کا آسان ترجمہ پڑھ لیتے ہیں بعد میں معمول کے مطابق جو تفسیری باتیں ہیں وہ بعد میں بیان کی جائیں گی یا ای الذین امن اذا لقیتم تم الدین کفرو ذحف کہتے ہیں جنگ میں آگے بڑھنے کو جنگ میں دشمن کی طرف بڑھنے کو ظہفن کہتے ہیں اے ایمان والو اذا لقیتم تم الدین کفرو جس وقت جنگ کے میدان میں تم لوگ کافروں کے مقابلے میں آ جاؤ کافروں سے بھڑ جاؤ زخم پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے دشمن سے مقابلہ ہو جائے فلا فلاحم الدبار تو پیٹھ پھیر کر مت بھاگو جب دشمن سے مقابلہ شروع ہو جائے تو جہاد سے بھاگنا جائز نہیں ہے اور جو شخص ایسے وقت میں, ایسے دن میں اپنی پیٹھ پھیرے تو اس کو کیا سزا ملے گی وہ آگے آ رہی ہے درمیان میں ایسے دو آدمیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو جنگ کے میدان سے بھاگے تو ہیں لیکن کسی مقصد کی وجہ سے بھاگے ہیں تو انہیں گناہ نہیں ہوگا علامت بھاگا ہے جنگ کے میدان سے مگر کسی جنگی ترتیب کی وجہ سے کسی جنگی ہنر کی وجہ سے بھاگا ہے دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے بھاگا ہے حضرت تعلی رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ جب دشمن حملہ کرتا تو وہ پیچھے ہٹتے یہ جنگ جو ہے نا یہ ایک نشہ ہے جب دشمن یہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے والا جو پیچھے ہٹ رہا ہے تو وہ نشے میں آ جاتا ہے غرور میں آ جاتا ہے تو وہ اس کا پیچھا کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح میدان جنگ سے پیچھے ہٹا کرتے تھے پیچھے ہٹا کرتے تھے تو دشمن دیکھ کر یہ سمجھتا تھا کہ یہ مجھ سے ہار رہے ہیں تو وہ نشے میں آ جاتا غرور میں اور دھوکے میں مبتلا ہو جاتا اور ان کا پیچھا کرنے لگتا اور وہ جب پیچھا کرنے لگتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو کسی تنگ جگہ میں تنگ درے میں یا کسی پہاڑی میں یا ڈھلوان میں لے کر چلے جاتے دشمن جب پیچھا کر رہا ہے تو اپنے لوگوں سے بکھر گیا ہے نا سو اس طرف سو اس طرف جو ہزار ہزار آ رہے تھے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کر کے سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے تھے دشمن کو پھنسانے کے لیے اگر کوئی پیچھے بھاگتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جنگی ترتیب آپ سمجھ گئے اگر کوئی دشمن سے پیچھے ہٹتا ہے میدان سے باگتا ہے جنگی چال کے طور پر دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے تو اس میں گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے انشاءاللہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے حیدر کہا جاتا ہے حیدر عربی میں شیر کو کہتے ہیں اور قرار پلٹ کر حملہ کرنے والے کو کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح شیر کی طرح پیچھے ہٹا کرتے تھے اور اچانک پلٹ کر جھپٹتے تھے اس کے اوپر دشمن تو نشے میں تھا وہ تو غرور میں تھا کہ میں جیت رہا ہوں تو جب تھپڑ اس کو لگتے تھے عقل اس کو آتی لیکن اس وقت تک اس کا سر اتر چکا ہوتا تھا سمجھ میں آئی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی چال کو جنگی چال کو بہت سارے مسلمان فاتحین سلاطین اور مجاہدین استعمال کرتے رہے ہیں کہ دشمن کے سامنے سے پیچھے ہٹ جاتے تھے اور پھر دشمن کو کسی پہاڑی درے میں کسی جنگل میں اور ڈھلوان میں لے کر آ جاتے تھے اور پھر وہاں اس کا قیمہ بناتے تھے دشمن کو منتشر کرنے کی ایک چال ہوتی ہے منتشر کے معنی جانتے ہو دشمن کی صف کو توڑنے کی ایک چال ہوتی ہے وہ تو ہزار آدمی جب ایک بار حملہ کریں گے نا تو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے مسلمانوں کی جو صف ہے اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن جب آپ ان ہزار آدمیوں کو سو سو کے ٹولیوں میں توڑ کر رکھ دیں گے تو سو آدمی کو مارنا آسان ہے یا ہزار آدمی کو مارنا آسان ہے ہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی جو کہ بیت المقدس کے فاتح ہیں اللہ تعالی ان کی خبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے وہ بھی اسی طرح کرتے تھے سلیبیوں کے جب لشکر آتے تھے تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے تھے لیکن ان صلیبیوں کو یہ پتا نہیں ہوتا تھا کہ پہاڑوں پر سلطان الدین ایوبی کے مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں جب پیچھے ہٹنے لگتے تو یہ بہت نشے میں آ جاتے کہ ہم تو جیت گئے اور جیت کے نشے میں وہ مجاہدین کا پیچھا کرتے تو پھر مجاہدین ان پر کود پڑتے اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے بات سمجھ میں آ رہی ہے اسے کہتے ہیں لخطال جنگی چال چلتے ہوئے اگر کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن بہت زیادہ ہے اگر سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تو لوہے کے سامنے گوشت کی دیوار ہوگی انسان گوشت کا بنا ہوتا ہے نا لوہے کا ہوتا ہے اور وہ ٹینکوں میں آ رہے ہیں لوہے میں بیٹھ کر آ رہے ہیں آپ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ نہیں ہٹنے کی اجازت نہیں ہے تو کیا ہوگا وہ تمام ساتھیوں کو پیس کر قتل کر دیں گے سب کچھ عید کر دیں گے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے ساتھیوں کو پیچھے ہٹانا چاہیے او متحد کہتے ہیں جماعت کو یا میدان جنگ سے باغ رہا ہے اپنی جماعت تک پہنچنے کے لیے جنگ کے میدان میں صرف دس لڑکے ہیں صرف دس مجاہدین ہیں اور جب وہ بھاگ کر آ جائیں گے تو یہاں سو مجاہدین موجود ہیں اب سو مجاہدین سب مل کر حملہ کریں گے تو یہ بہتر ہے یا نہیں ہے بات؟ مثال کے طور پر آپ کسی سفر میں گئے ہیں تو اچانک آپ کے سامنے دشمن آ گیا اور آپ صرف پانچ بندے ہیں ان دشمن سے لڑنا مشکل ہے تو آپ وہاں سے بھاگ گئے بھاگ کر آپ کہاں آئے ہیں اپنے مرکز میں اور آ کر آمیر صاحب کو خبر دی ہے کہ وہ ٹینک آ رہے ہیں بسم اللہ لاہر تو پانچ کی جگہ اب پچاس یا پانچ سو مجاہد پہنچ گئے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بات سمجھ میں رہی ہے اپنی طاقت کو بچانے کے لیے آپ بھاگ کر مجاہدین کے پاس پہنچ جاتے ہیں اپنے امیر المومنین کے پاس پہنچ جاتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جہاد کے میدان سے بھاگ کر آپ پاکستان شریف چلے جاتے ہیں کراچی میں جا کر وہاں نالیوں کی دیواروں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کہ افغانستان میں تو جنگ نہیں ہے وزیرستان میں تو جنگ نہیں ہے ادھر ادھر کی غیبتیں کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناگار ہے جہاد کے میدان سے باغنا یا جنگی چال کے لیے ہو یہ جائز ہے یا اپنی ہی جماعت اور اپنے ہی امیر کی طرف باغ رہا ہو تاکہ اور بھی اپنی طاقت اکٹھی کر کے جنگ کر سکے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے یہ دونوں بار سمجھ میں جنگی چال چلتے ہوئے جنگ کے میدان سے باغنا جائز ہے اور مجاہدین کی جماعت اور ان کے امیر کی طرف باغنا جنگ کے میدان سے تاکہ مزید طاقت اور قوت کے ساتھ حملہ کیا جائے جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص دشمن کے سامنے سے جہاد کیے بغیر پیٹ پھیر کر بھاگ جائے فقد من اللہ وہ اللہ وہ کے غضب میں آ جائے گا فقد باء بغضب من اللہ وہ اللہ کے غصے کا شکار ہوگا وہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا وہ بھی اسل مسیر اور دوزخ بہت ہی بری جگہ ہے